مِنَ الْأَمْوَالِ مِنَ الْأَمْوَالِ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شہید کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا اور عیسائی مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو پہلے ہی سے خبر دے دی کہ تم پر مختلف آزمائشیں آئیں گی دین کی راہ میں تم پر تکالیف آئیں گی وہ تکالیف کی پھر اقسام بھی بیان فرما دی وہ کس طرح کی تکالیف آ سکتی ہیں کیونکہ کوئی بھی پریشانی آنی ہو کوئی مصیبت آنی ہو اس کے آنے سے پہلے بیان کر دیے جائے تو پھر جب وہ آتی ہے تو بندے کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی ایک دم سے کوئی آفت آ پڑے مصیبت آ پڑے این تو بندے کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے ہوتی یا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو پہلے ہی سے یہ خبر دے دی کہ تم پر یہ يہ جی پریشانى آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالى نے ساتھ ساتھ اس کا اس کے لیے تسلی بھی عطا فرمائی ہاں جی وہ تسلیاں بھی دو طرح کی عطا فرمائی ہے. آگے چل کے مزید وضاحت ہوگی اس کی اللہ تبارک و تارن عرشا فرما والا نبل ون کم بشعین من الخوف و الجو اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی بھی شع کے ساتھ من الخوف خوف کے ساتھ وجوے اور بھوک کے ساتھ و نق سم والے ولف سے اور تمہارے مال کم کر کے و لنف اور تمہاری جانیں کم کر کے و اور تمہارے پھل کم کر کے ہما کی یہ یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں میں تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے یہ زین میں رہے جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سب میں دو دو پہلو ہیں یعنی خوف بھی آئے گا دو طرح سے ایک از ہوگا اور ایک جو ہے وہ اختیاری ہوگا ہے یعنی استراری خوف یہ ہے کہ اچانک سے کوئی پریشانی آ جائے کسی طرف سے بندے پر تو یہ اس بندے کا اختیار کیا ہوا نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بندے کا اختیار کیا ہوا خوف ہو جیسے مثال کے طور پر میدان جنگ میں بندہ خود جاتا ہے چل کر हैं? हैं? اور راضی خوشی جاتا ہے, ہے خود اس خوف کو اختیار کر رہا ہے وہاں گیا بھی ہے چلا بھی گیا ہے خود لیکن وہاں اسے خوف بھی ہے ہے نہیں کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری کسی کام کی وجہ سے اہل اسلام کو نقصان ہو جائے یا کسی کی جان چلی جائے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ خوف بھی بندے کے پاس پاساری بھی آتا ہے اور اختیاری بھی اختیاری بھی اور ازتراری بھی رفتبار کوارنی رشاف فرمایا بل جو ہے یہ خوف جو ہے یہ دشمن کی طرف سے کس کی طرف سے دشمن کی طرف سے خوف آئے گا کہ دشمن جو ہے وہ پریشان کرے گا جیسے صحابہ کرام لے مردوان کو کس طرح کر کے وہ پریشان کرتے تھے کفار uh, مکہ تھے یہ حدود نصارہ تھے منافقین تھے وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے تھے اہل اسلام کو پریشان کرنے کے لیے انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے بعض اوقات میدان جنگ میں جانے کے لیے وہ جناب اپنے دشمن جسوس بھیجتے تھے وہ آ کر ایسی ہوائیاں اڑا دیتے تھے بھیا ان کے پاس تو اتنے بندے ہیں او ہو یہ باتیں جو ہیں وہ ان کو پریشان کرنے کے لیے ان کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کہ ڈر جائیں گھبرا جائیں کہ ہم تو بھائی ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تو اس طرح کے خوف جو ہے نا وہ دشمن طرف سے تمہیں پیش آئیں گے تبارک وطال نے پہرے بیان فرما دیا. جیسے جیسے بڑھتے جاؤ گے جگہ جگہ پہ تمہارے دشمن زیادہ ہونے یہ خوف تمہیں آنے ہی آنا ہیں اور رب تبارک وطال نے آگے ارشا فرمایا بلجو اور بھوک یہ بھوک بھی یہ بھی دو طرح کی ہے ایک اختیاری بھی ہے اور ایک اضراری بھی ہے جی اختیاری بھوک تو وہ یہ ہے کہ جیسے رمضان شریف کا مہینہ آ رب تبارک بار نے فرمایا کہ تم نے صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھانا یہ اختیار سے بندہ بھوک اپنے اوپر تاریخ کر رہا ہے, ہے یا نہیں صبح صبح کھا پی لیا جتنا کھا سکتا تھا اور شام تک ایسی بھوک رہا تو یہ اختیاری بھوک ہے رب تبارک کو وطالہ میں اس بھوک سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے ناکام اور نامراد تو وہ ہوا جو اس بھوک کو بھی نہیں اپنا سکا اپنے آپ کو بھوکا بھی نہیں رکھ سکا حالانکہ صبح بھی کھانے کا حکم ہے اور شام کے وقت تو اتنا فرمایا کریم آ کرے سامنے جو بندہ افطاری لیٹ کرتا ہے نا تاخیر سے کرتا ہے میں یہ وہ بھی گناہ گار ہے بندہ مکروہ ہے افطاری تاخیر سے کرنا بھی مکروہ ہے اور صبح کیا فرمایا میں کہ صبح ساری جو ہے وہ تاخیر سے کرنا زیادہ ثواب ہے بتائیں, بتائیں یہ نہیں فرمایا کہ ساری رات کو آدھی رات کو کر کے بندہ بیٹھ جائے مان نان نان اب یہ اختیاری بھوک بھی جہاں رکھی ہے خلا کے کائنات نے وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر کتنا رحم فرمایا ہے اپنے حبیب کریم علیہ صاحب السلام کی زبان اقدس سے یہ فرما دیا صبح و سحری جو ہے وہ وقت کے قریب کر کے کرو اور شام کو جیسے وقتوں فوراً افطاری کر لو تاکہ ان پر زیادہ بوجھ نہ پڑے تو یہ اختیاری بھوک ہے کون سی بھوک ہے اختیاری بھوک ہے استراری بھوک کون سی ہوتی ہے استراری بھوک جو ہے نا وہ یہ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہو گئی ہیں معاملات کیسے دیگر ہو گئے کوئی بندہ اگر کھلا ڈلہ بھی کھا رہا تھا نا وہ بھی پریشان ہے اب. اب وہ بھی جناب اپنی جیبیں دیکھ رہا ہے کہ ہم معاملات کو کیسے جناب ان کو کیا جائے کیسے ان کا انتظام اور بندوبست کیا جائے اے ہاں جو چور ہیں ڈاکو بدماش ہیں ان کا تو انہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے یا نہیں ایسا وہ تو وہ کہتے پہلے بھی ہم اسی طرح کرتے تھے اب بھی اسی طرح کرتے رہیں گے بہرحال یہ جو بھوک ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے جی اس کے اسباب کوئی بھی ہو سکتے ہیں یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا مومن بندے کے ساتھ پیش آتے ہیں اس لیے تاکہ یہ بندہ مومن جو ہے یہ اپنے حالات کا جائزہ لے اپنے معاملات کو دیکھے لیکن یہ بات الگ ہے کہ بندے کے ذہن کے اندر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی نہ ہو تو پھر وہ جیسے سود کی وجہ سے ہمارا ملک ڈوبے ہیں تو اب مزید سود لے رہے ہیں بتائیں بھائی پیشاب پر کترا لگ جائے کپڑے کو اس کو پاک کرنے کے لیے پیشاب چاہیے یا پانی چاہیے پاک پاک, پاک پانی چاہیے نا پاک پانی ہوگا تو بندے کے کپڑے پاک ہوں گے جلد. نہ یہ کہ جناب پیشاب پر کترا لگے تو بندہ ایک لوٹا اور پیشاب کا بہاد ہے اپنے اوپر جلد. تو مزید ہی پلیدگی بڑھے گی نا تو یہ نوزب اللہ منزال ہے کہ جس عمل کو رب ربت بارک نے قرآن의 قرآن의 قرآن کریم میں اپنے ساتھ اور اپنے حبیب کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے تو یہ اب بتائیں جنگ میں حالات تو خراب ہونے وہاں غربت بھی آنی ہے سارا کچھ ہونا ہے تو جب عام کسی مثال کے طور پر ہمارا ملک کسی ملک کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھ دے تو یہاں لوگ بھوکے بھریں گے ان کے پاس کھانے کے اسباب پورے کے پورے مہیا نہیں ہوں گے تو پریشانی ہوگی تو جب بندہ رب رسول سے جنگ شروع کر دے تو بتائیں وہاں پہ رب تبارک کو بتالا کہ کیسے برسیں گی تو یہ ہم کو کا ٹولہ جو ہم پر مسلط ہوا ہے یہ یہود و نثارا کے غلام ہے آج بھی جس پاگل کو نہیں سمجھ آ رہی بھائی یہ دین کے دشمن ہیں یہی تمہارا بیڑا غرق کرنے والے ہیں جتنا کچھ باہر سے لیتے ہیں نا وہ سارا خود ہی کھا جاتے ہیں کر لے کے مقروض ہم ہو رہے ہیں اور کھا پی وہ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ لیکن آج ہماری ہم قوم ایسی پاگل ہے ابھی بھی توقع لگائے بیٹھے ہیں ان سے بھائی کسی خاتون کو گیس ہو جائے اور بندہ امید رکھ کے بیٹھو یہ بچے جنم دے گی بچے بتائیں کیسے جنم دے گی وہ تو نو مہینے پورے کے پورے ایسے ہی جناب وہ رہے گی بیچاری نو مہینے کے بعد گیس تھی تو بتائیں نقصان ہوا یا نہیں ہوا نقصان تو ان کا ہوا جو امید لگا کے بیٹھے تھے اس کو کیا نقصان ہے یہی حال ہماری قوم کا ہے ہماری قوم کا حساب ہے وہ بلی نہیں ہوتی اونٹ کھڑا ہو نا اونٹ بازو کا جب مستی میں ہوتا ہے نا تو اپنی زبان باہر نکال کے ایک جانب کو تو وہ آوازیں نکالتا ہے عجیب سی اور اسے اسے موں سے جھاگ نکلتی ہے وہ جھاگ جو نا اس کی اتنی ساری نکلتی ہے زبان کے ساتھ وہ لٹک کے کھڑی ہوتی ہے وہ بلی جو نا وہ بیچاری سمجھتی یہ ہے یہ چربی ہے آدھا پونا گھنٹہ کھڑی رہتی کہتی اب گراتا ہے اب گراتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بعد میں جب اندر لے جاتا زبان تو چربی بھی ساتھ چلی جاتی ہے اندر بلی کہتی ہے یا نام رادا یہ زلیل کہ تھی ہماری قوم کا حساب وہی ہے یہ بلی تو چلو آدھا دیکھتی ہے یہ پانچ سال پورے دیکھتی ہے پانچ سال پہلے نعرے لگاتی ہے نعرے لگا کے لے کے آتی ہے پانچ سال بعد پھر نعرے لگا کے اتارتی ہے تو یار بار دیکھ چکے ہو آپ کو یقین ہو چکا کہ یہ دین کے دشمن ہی ہمارا بٹا بٹھایا ہے انہوں نے ہی ہمیں اس حال تک اس نوبت تک پہنچایا کہ آج جناب بیچارے لوگ جو ہیں وہ ایک ٹوق کی روٹی کھانے کو تنگ ہیں یہ جو پریشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا در ہے رفت بار کوشا برمایا والا کمبا کا سب تم اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ تم نے کیا ہے والا کما کا تم جو کچھ تم نے کمایا ہے نا اور تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے یہ اسی کے نتیجہ ہے بس تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی معاملہ بھوک کا جو ہے کئی سارے اہل ایمان کے لیے یہ آزمائش ہوگی کئیوں کے لیے یہ سزا ہوگی جو ان حکمرانوں کو اچھا کہتے ہیں اور یہ سودی معاملات کو صحیح کہتے ہیں آئی ایم ایف مقروض ہیں غلام ہے ہیں جو پیدیشی غلام ہے نصارہ کے ان کے لیے یہ سزا ہے ان کے لیے کیا ہے سزا, سزا, ہے, سزا ہے اور جو اہل ایمان اس نظام پر یہ یہود نصارہ کی غلامی پر لانت بھیجتے ہیں ان کے لیے یہ رفتع کی طرف سے آزمائش ہے معاملہ ایک ہی ہے معاملہ ایک ہی ہے بات یعنی کہ ایک ہی طرح کا معاملہ دونوں کو درپیش ہے لیکن ایک کے لیے سزا ہے اور ایک کے لیے کیا ہے ایک کے لیے سزا ہے ایک کے لیے ازمائش ہے وہ جسے سزا ہے نا سزا پر جزا نہیں ہے ازمائش پر جو بندہ مومن ہے وہ اس پر صبر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جزا رکھی ہے وہ جزا آگے بیان ہو رہی ہے رب تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا ونک سے موال اور ہم تمہارے مال کم کریں گے جی یہ زین میں رہے یہاں بھی دونوں طرح کی صورتیں ہیں مال جو ہے وہ اختیار اختیاری طور پر بھی کم ہوگا اور اضطراری طور پر بھی کم ہوگا اختیاری طور پر کم کیسے ہوگا اللہ تبارک و تعالی ارشا فرمائے گا تمہیں مال دیا ہے تو تم زکوۃ دو اب زکوٰۃ ہم اپنے ہاتھ سے نکال کے دے رہے ہیں اپنے اختیار سے دے رہے ہیں نا سابق ہو یہ مال کی کمی اپنے ہاتھ سے اختیار سے ہو رہی ہے اور اسی طرح کر کے زکوات دینا عشر دینا فطرانہ دینا اب کچھ ہی دنوں بعد قربانی شریف آنے والی ہے تو وہ جانور اپنے ہاتھ سے لے کر کے اللہ تبارک بتالا کہ راہ میں قربان کرنا یہ ہو گیا اختیاری اب دوسری صورت اضطرار کی کیا ہے چور پڑ گئے ڈاکو پڑ گئے جی آگ لگ گئی اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں یہ جو ساری صورتیں ہیں یہ اضطراری صورتیں ہیں دونوں طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے بندہ مومن کو یہیں سمجھ آیا مسئلہ ہاں دونوں طرح سے آزماتا ہے اور آگے دیکھیں ال تبارک وطالیہ نرشا بالعنف سے اور تمہاری جانیں کم کر کے یہاں جانیں کم جو ہوتی ہیں یہ بھی دو طرح سے ہوتی ہیں اختیاری صورت میں بھی ہوتی ہے اور اضطراری صورت میں بھی ہوتی ہے اختیاری صورت میں بندہ مومن جہاد کے لیے چلا جائے میدان کارزار میں اپنی جان کھپا دے اپنی جان وہیں تھپا دے تو یہ اختیاری صورت میں اپنی راضی خوشی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ دنیا رہنے کی نہیں ہے رہنے کی جگہ ہے وہ تو آخرت کی ہے بندہ وہیں جا کے رہے اور یہاں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے نت نئے فتنے ہر بندہ نئے نئے معاملات میں پھنسا ہوا ہے جتنی انگریز کی ترقی آگے بڑھتی جا رہی ہے نا یہ زیادہ کے زیادہ ان کی ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح کر کے لوگوں کے اندر سے ایمان رخصت ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے پاس وقت تک نہیں رہا دو بندے پاس اکٹھے بیٹھ کے بھی ایک دوسرے کے نہیں ہیں دو بندے اکٹھے بیٹھے ہیں وہ اپنا مصروف ہے یہ اپنا مصروف ہے وہ لندن کے معاملات کو کنٹرول کر رہا ہے یہ ہندوستان کو دیکھ رہا ہے بتائیں, بتائیں بھائی ہے یا نہیں ایسا وہ ایک الگ بات تھی کہ اکیلا بندہ بیٹھتا تھا اس سے بڑی اجھن ہوتی تھی پریشانی ہوتی تھی اب بالکل نہیں ہے اکیلا بندہ بیٹھا تو وہ مصروف ہے دو بندے پاس بیٹھے ہیں تو ایک کے لیے دوسرے کے پاس وقت نہیں ہے ابا بھی مصروف ہے موبائل میں اما بھی مصروف ہیں اولاد بھی مصروف ہے بیٹی بھی مصروف ہے بیٹا بھی مصروف ہے نہیں تو بتائیں جب تک یہ چیزیں نہیں تھیں ماں باپ کی اطاعت بھی تھی فرما برداری بھی تھی لوگ اکٹھے بھی بیٹھتے تھے محبت بھی تھی وہ پرانے بابے حکم لے کے بیٹھ جاتے تھے حکم بھی پھونکتے رہتے تھے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے تھے رات کو جناب حویلی جمتی تھی لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے ایک تہذیب تھی یہاں کے لوگوں کی اکٹھے بیٹھتے تھے پورا پورا دن جناب بیٹھ کے کام کر کے آنا جناب جب تھک ہار کے آنا اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ جانا اب تو کوئی معاملہ نہیں رہا اچھا بولا بوڑھا ستر سال کا بوڑھا بھی بستر میں جناب لیٹا ہوا ہے تو موبائل چلا رہا ہے تو معاملات جو ہے نا وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ جس طرح وہ ترقی آگے بڑھتی جا رہی ہے نا اسی طرح کر کے انسانیت لوگوں سے رخصت ہوتی جا رہی انسانیت نہیں رہی ہے یا نہیں ایسا رفتبار کو تارا نہیں رشاف رمایا جی دیکھیں بل سے اور تمہاری جانیں کم کر کے اختیاری صورت جو ہو گئی نا وہ یہی ہوئی کہ بندہ میدان جال میں چلا جائے رب عالیٰ کے دین کے اعلیٰ کے لیے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان دے دے اور صورت صورت کیا ہے؟ جو ہے جو وہ یہ ہے بندہ گھر میں پڑا ہو ایسے موت آ جائے گھر سے باہر نکلے ڈاکو پڑ گئے اس نے نہ کی انہوں نے گولی, دی گولی چلا دی یہ جا رہا تھا ایسے ایکسیڈنٹ ہوا اور فوت ہو گئے ہے یا نہیں ایسا تو یہ استراری صورت ہے یہ اختیاری نہیں ہے رفتار کو تالے میں ہم دونوں سے ازمائیں گے کن سے گے؟ دونوں سے ازمائیں گے اور اب تمہارے گوتارانی رشاف فرمایا آگے وہ سمرد اور تمہارے پھلوں کو کم کر کے یہاں پھلوں سے مراد کیونکہ پیچھے اموال کا ذکر ہو چکا ہے اموال کا ذکر ہو چکا ہے اگر باغ جو ہے وہ مال ہے تو باغ میں لگنے والا پھل بھی تو مال ہے نہیں سما وہ بھی تو وہ پھل بھی تو مال ہے نا تو مال کا ذکر آ چکا تو پھل کا علیحدہ یہ امام رضی اللہ شافر شاہ فرماتے ہیں یہاں پھلوں سے مراد جو ہے نا اولاد ہے بندے کی چھوٹے بچے ہاں؟ بچہ کسی کا فوت ہو جائے تو یہ پھل سے مراد وہی وہ ہے ہاں؟ تو ہم کسی کے بچے جو ہیں وہ دنیا سے رخصت کر دیں, دیں. یہ بھی ازمائش ہے یہ یہاں بھی ازمائش کی دو صورتیں ہیں ایک بندہ وہ ہے جو اپنے بچے کو دین حق کے لیے بھیج دے جیسے آک الصۃ السلام کے صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ اور ان کے ابا جی حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور کے دو غلام ہیں یہ جب جہاد ہوتا نا دونوں باپ بیٹا قرآن اندازی کرتے تھے اللہ پگ رہتے ہیں پک نہ جانتے نا جو پگا گیا وہ جائے گا جو جائے گا جو رہ گیا وہ رہ جائے گا تو ہوا یہ کہ پہلی جو جنگ تھی غزب بدر والی تو وہ قور نکلا آکل سات السلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے نام حضرت جابر بن عبداللہ کے نام پہ وہ چلے گئے بیٹے چلے گئے اور جب احد کا واقعہ آیا تو اس وقت جو ہے اس میں ان کے ابا جی چلے گئے بدر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہی وہ شہید ہو گئے اور حضرت جابر جو ہیں یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ یہ جاتے ہیں عہد میں اچھا یہ وہاں جاتے ہیں وہ ہوا کیا اچھا ان کی آٹھ بہنیں تھیں کتنی بہنیں تھیں آٹھ بہنیں تھیں تھی ان کی تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہاں جب عد میں جاتے ہیں نا عد میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی تھی لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ آکل شہید ہو گئے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اب زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے اب حضور ہی نہ رہے تو ایسے حالات میں جب کوئی بھی نہیں نہ رہا تو اس وقت بھی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ایسے حالات میں شہید ہو رہے ہیں آکلام کا دفاع کرتے ہوئے حضور کو دفاع کرتے ہوئے اس وقت یہ بندے کے پاؤں نہیں اکھڑے وہاں سے اس وقت کھڑے رہے جب انہیں پتہ چلا کہ آخالسان شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا آپ زندہ رہنے کا کیا فائدہ تلوار پکڑی حضور کو دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے یہ بھی شہید ہو گئے ان کی والدہ جب نے حضور کے پاس آگے کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں نے کافروں نے آپ پر حملہ کیا تھا میرا بیٹا کہیں آپ کو چھوڑ کے بھاگت نہیں تھا ملحب ملحب ملحب ملحب یہ نہیں کہا حضور کے بارگاہ میں آ کر یا رسول اللہ میرا شوہر بھی شہید ہو گیا بیٹا بھی شہید ہو گیا اب میری آٹھ بیٹی ہیں وہ کہاں جائیں گی صحابہ کی ترجیحات دیکھیں یار مائی صاحبہ کہتے ہیں رسول اللہ کہیں یہ تو نہیں ہوا میرے بیٹے کی نلائگی کی وجہ سے آپ پر حملہ ہو گیا <محطان> کہیں یہ تو نہیں ہوا کہ آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہو آپ کو پریشانی ہوئی میرے بیٹے کی وجہ سے کریم کریما کل نے پتہ کیا فرمایا میرے اکلے سامنے میں جب میرا بیٹا تیرا شہید ہوا ہے نا میرے اللہ تبارک و تعالی نے بغیر پردوں کے تیرے بیٹے کے ساتھ خطاب فرمایا سبحان سبحان تیرے بیٹے کے ساتھ کلام کیے میرے رب تبارک و تعالی اندازہ لگائیں گے صحابہ کی ترجیحات بھی تو دیکھے آج ہماری ترجیحات کیا ہیں ہم کیا کر رہے ہیں مطلب دین مدین کے لیے محبوب کریم علیہ صحت السلام کے صحابہ ہے مائی صاحبہ نے اتنا نہیں سوچا آٹھ بیٹیاں میری آج تو یہ نا میرے بیٹے میری بیٹیاں کیا بنے گا سب سے بڑا دکھی یہ بیٹے بیٹیوں کو کیا بنے گا یار محبوب علیہ صحت السلام کے غلاموں کو تو دیکھیے مائی صاحبہ اکیلی رہ گئی ہیں سر پہ بوجھ ہے آٹھ بیٹیاں ہیں हैं? بیٹا ایک ہی ہے شور تھا وہ شہید بیٹا تھا وہ شہید حضور کی بارگاہ میں آگے کیا کہہ رہی ہیں بیٹے کے بارے میں پوچھ رہے کہیں میرے بیٹے نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی کہ میرے حبیب کو تکلیف ہوئی یہ والا جذبہ کہاں سے ڈھونڈے یار ایسی ماں کہاں سے تلاش کریں جن ماں کو آج فکر ہے تو صرف یہی ہے کہ میرا بیٹا جناب بس دنیا کی ترقی کر جائے دنیا کا مال و سباب میرے بیٹے کہتے ہیں چڑھ جائے باقی دین اس کے ہاتھ میں آتا ہے نہیں آتا اس کی کوئی پرواہ نہیں اللہ اکبر تو یہ سمرات <تصفح> <وصف> پھال کو کہتے ہیں اب بتائیں بھائی محبوب کریم علیہ صدلام کے اس خادمہ نے علیہ کی اس خادمہ نے محبوب علیہ صحیح السلام کی صحابیہ نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ کیسے عمل کیا ہے <اللہو> <ھائی> ایک لفظ نہیں نکالا اسمائی صاحبہ نے اپنی زبان سے یہ کیا بن گیا دنیا رہنے کی نہیں ہے بھائی, بھائی جنہوں نے اس دنیا کو دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے نا وہ دنیا میں ایک دن بھی رہنا پسند نہیں کرتے تبارک و تعالی نے کیا انعام فرمایا ایسے لوگ جو اپنی ہر چیز رب کی راہ میں قربان کریں رب ارشا فرماتے ہیں وبشابین حبیب پیارے ان صبر کرنے والوں کو اب خوشخبری سنا دیں انہیں خوشخبری سنا دیں حبیب بتائیں بھائی ایسے لوگ جو ایسے حالات کے اندر اب صبر ہے کیا بھائی ہمارے ہاں تو صبر کا ایک جو ہے نا کانسپٹ کہتے ہیں انگریزی میں خیال ہی غلط ہے صبر ہم صبر سمجھتے نا وہ صبر نہیں ہے ہمارے ہاں صبر یہ ہے کہ کوئی معاملہ خراب ہو گیا کوئی تکلیف آ گئی تو پانچ سات گالیاں دیں گے, گے, گے انیس سو بندوں کو بتائیں گے ہے یا نہیں لوگوں کو بتا کے بعد میں جب دیکھیں گے اپنا چارا جوئی بھی کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے بدلہ لے لیے جائے جب دیکھیں گے اب کچھ ہاتھ نہیں آ رہا تو بعد میں بیٹھ کہیں گے <blue> بھائی بشیر میں نے تو صبر کر لیا ہے بس میں نے کیا کر لیا ہے صبر کر لیے کریما کلے سامنے شاہ فرمایا صبر صدمت لوڑا صبر یہ ہے کہ جیسے تکلیف پہنچی ہے اسی وقت زبان بند پہلے صدمے پہنچتے واقع بندہ منہ بند کر لے کوئی بات شکوے کی شکایت کی زبان پر نہ لائے تو یہ صبر ہے یہ کیا ہے صبر ہے ہم گالیاں دے لیتے ہیں کوس لیتے ہیں اگر تکلیف رب رفتال کی طرف سے آئی ہو تو پانچ سو بندوں کو سنا دیتے ہیں گلے شکوے رب کے شروع کر دیتے ہیں یا رب نے ہمیں ہمارے ساتھ یہ کیا ہے رب نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے تو تمہارا رب تبارک بتا رہے نے بعد اب جو اکلس مطے ہیں اب بعد میں جو صبر کر رہے ہیں میں یہ صبر نہیں ہے صبر صدمہ تلولہ جیسے پہلا صدمہ پہنچا ہے فوراً منہ بند کر لے بندہ کوئی شک شکایت نہ آنے اپنی زبان پر تو یہ بندہ صبر کرنے میں اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے والوں کی تعریف ہو رہی ہے اللہ مصیبہ جب ان کو کوئی مصیبت پوچھتی ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں قالو یہ طاقت والا جملہ ہے ایسا اس میں اخل ایمان کے لیے عقیدے کا اظہار ہے اور یہ مدد کے بعد یہ ہے حیران کون بھی ہے یہ جملہ رب تبارک و نے صرف حضور کی امت کو عطا فرمایا ورنہ حضرت یعقوب علیہ السلام رب کے نبی ہیں ان کا بیٹا جب ان سے دور ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اطلاع یہی دی گئی کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے بھیڑیے نے نہیں کھایا کیونکہ وہ قمیض جو لے کر آئے تھے خون لگا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نمایا کہ بے دمن قذب قمیص <تصال> <لائنے> وجا اولا قمیص ہی بےظم <بیدہ> <قزب> جب وہ قمیض لے کر آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ قمیض سچی تھی لیکن خون جھوٹا تھا قمیض <تصال> سچی تھی خون <تصال> <تصال> <تصال> جھوٹا تھا خون تو کسی بکری کا لگا کے آئے تھے لیکن قمیض حضرت یوسف علیہ صاحب السلام کی تھی اور یہی وجہ کہ حضرت یعقوب علیہ صاحب السلام دیکھ کے پہچان گئے میں یار وہ بھیڑیا بڑا سیاح تھا جس نے اندر سے نکال کے میرے بیٹے کو تو کھا لیا لیکن اسے کوئی قمیض کو نہیں پھاڑا اسے کمیز پوری کی پوری ہے وہ جب اللہ تبارک کسی کو کھولنا چاہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے میں کمیز پوری کی پوری ہے لیکن وہ کمیز نہیں پھٹی بیڑی نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہے لیکن خون بھی لگ گیا ہے اگر اس نے کمیز اتار کے میرے بیٹے کو کھایا تھا تو فرماتے ہیں تو پھر اسے خون کیوں نہیں لگا کیوں خون کیوں لگایا اس نے اتنا سیاح تھا اس نے پہلے کمیز اتاری اتنا ادب والا تھا کہ نبی کی کمیز میں پھٹ جائے تو اتنا ادب والا تھا پھر کھائے کیوں है? है? اگر اس نے کبھی سے اتار کے کھایا ہے تو پھر خون کیوں لگایا اس نے हुँ. بابا وجا کمیس ہی وہ کمی رات کو لائے تھے حضرت یاقوب علیہ السلام کے پاس کمیز سچی پر خون جھوٹا مطلب یہ کہ خون ان کے جھوٹ کو ظاہر کر رہا تھا مطلب یہ ہے اس کا تو رب تبارک کو تعارا نے ارشا فرمایا اور یہی وجہ ہے کہ حضرت یاقوب علیہ السلام شام کے پاس جب اطلاع پہنچی نا تو آپ نے یا آصف علی یوسف افسوس مجھے یوسف پر افسوس مجھے یوسف پر ہے اگر یہ جملہ پہلے آیا ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان پر ان علی اللہ ہے یہاں دو طرح کی تسلیاں ایک عقلی ہے اور ایک طبیعی ہے کیا ہے جی دیکھیں کالو ان علی ان کی زبان سے نکلتا ان ہم اللہ کے ہیں پتہ چلا فلاں فوت ہو گیا اس نے کہا ہم اللہ کے ہیں بھائی وہ چلا گیا تو کیا ہوا وہ بھی تو اللہ کا ہی تھا نا مال چلا گیا اور جب ہم اللہ کے ہیں مال بھی تو اللہ کا گیا جس کسی بندے کے دو گھوڑے ہوں کنہیں سمجھایا کسی بندے کے دو گھوڑے ہوں وہ ایک دونوں ایک ہی جگہ بندے ہوں ایک کو کھول کے ادھر باندھے ایک کو ادھر باندھے کوئی اطراف کر سکتا ہے کسی کو اجازت ہے اس پہ اعتراض کرنے کی یہ کیا کیا بھی تم نے ایک ادھر باندھ باند دیا ادھر ادھر باندھ دیا وہ مالک ہے بھائی جہاں چاہے باندھے تو یہی حال یہاں پہ ہے رب تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہے ہم سارے کے سارے اس کے مملوک ہیں ہے ان ہم سارے اس کے مملوک ہیں تو مالک کی مرضی ہے ہمیں یہاں رکھے یا اگلے جان رکھ دے کہ نہیں سمجھ آئے ہمیں یہاں رکھے اور ہمارے بچوں کو وہاں رکھ دے ہمارے بچوں کو یہاں رکھے ہمیں وہاں رکھ دے تو اس کی مرضی ہے بھائی یہ عقل بھی مانتی ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں وہ ہمارا آکا ہے ہم مملوک ہیں وہ ہمارا مالک ہے وہ معبود ہے ہمارا ہم اس کے عابد ہیں ہم اس کے محض بندے ہیں وہ جہاں چاہے رکھے جس جگہ ہمیں چاہے وہاں لے جائے ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے تو یہ عقلی تسلی ہے میں دیکھو یہ عقل میں آنے والی بات بھی ہے کہ مالک ہوتا ہے مالک جیسے چاہے تو صرف کرے وہ مال لے لے اولاد لے لے بچے لے لے وہ تمہیں لے لے ہے کو مصیبت میں مبتلا کر دے تکلیف دے دے خوف دے دے بھوک دے دے میں تمہارا کام نہیں ہے اس طرح جناب پٹے بازی کرنا اور اس پہ بابلہ کرنا میں نہ آگے تبھی تسلی دی وہ کیا ہے انہ راجیہ جانے والے بھی ابھی چلے گئے دیر میں چلے گئے جانا تو کیسی بات ہے تسلیاں رفت بارک و تعالیٰ نے سارے مبارکہ میں دیما کہ ہر بندہ مومن جو ہے جب بھی کوئی تکلیف پہنچے کو مصیبت پہنچے یہی کہے ان لاہ وا اب تکلیف ہے کیا اب اچھا بعض لوگ جو ہے نا کوئی چھوٹی سی بات پہنچنے پر یہ کہتے ہیں کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے کانٹا چپ گیا کانٹا چبھنے پر بھی انجم پڑھنے کا حکم اب آپ سمجھے بھی تکلیف کیا ہے جب تکلیف سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ بھائی اللہ پڑھنا کہاں کہاں پہ ہے ہر وہ کام جو بندے کی طبیعت کے خلاف ہو ہر وہ کام جو بندے کی طبیعت کے خلاف ہو وہ ہاں انلا پڑھنے کا وہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ اب دیکھیں طبیعت تو طبیعت رہی نا شریعت کے شریعت کی مخالفت تو بڑی ہے بڑی ہے یہ نہیں جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں کوئی بچہ سو جاتا ہے کوئی بندہ ہی سو جاتا ہے یا جناب اچھا بلا سیاح بندہ در سنتا وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے بتائیں یہ تکلیف والی بات ہے یا نہیں اس سے تو تکلیف نہ ہوگی لیکن ہمیں تو تکلیف ہوگی نا ہیں ہمیں تو تکلیف ہوتی یار یہ رسول اللہ علیہ السلام کا امتی ہو کر پرانے کریم کا بیان ہو رہا ہے اور وہ چھوڑ کے چلا گیا بیچارہ چارا تو اس پہ بھی ان علی پڑھنے کا حکم ہے کی نہیں سمجھایا کسی کا جوتا گم گیا ہے اس پہ بھی اینا لیلا پڑھنے کا حکم ہے کوئی بھی چیز جو ہے نا بندے کی طبیعت کے خلاف ہو جائے ہر وہ بات جو اس کی جس چیز کو وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ ایسا ہو اور وہ اس کے خلاف ہو جائے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس پہ ان پڑھنے کا حکم ہے کہ نہیں سمجھ آیا اچھا مزے کی مختلف بات ہے جب بندہ انا لیلہ پڑھے نا جیسے میں نے ابھی اس کی وضاحت کی ہے یہ چیزیں سارے ذہن میں رکھ کے تو پھر کوئی بھی دنیا جہان کی مصیبت بڑی نہیں لگے گی سمجھا آیا کوئی بھی مصیبت بڑی نہیں لگے گی, لگے گی. کی آبی ہیں ہیں ہیں ان کے شوہر جو ہیں وہ کہیں گئے ہوئے کریما کل واپس آتے ہیں تو ان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے ان کے آنے سے بھی پہلے مائی صاحبہ نے کیا کیا فوت شدہ بچے کو ایسے لٹا دیا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا ان کے شوہر آئے واپس ان کو کھانا کھلایا اچھے طریقے سے رات کو انہوں نے سحبت کی اپنی طبی حاجت پوری کر لی پوری کرنے کے بعد مائی صاحب کہنے لگی اپنے شوہر کو دیکھیں عورتیں بے صبری پہلے عورت نعرہ مارے گی رونے کا میں گئی تو میں گئی تو دوری چلی گئی یہ عورتیں سب سے پہلے نعرہ لگائیں گی لیکن قربان جائیں ہے کریم اکل شام کی تربیت پر ہے وہ مائی صاحبہ جو ہیں انہوں نے جناب اپنے شور کو کھانا دیا معاملات اپنے کیے رات کو جب فارغ ہو گئے تو اس وقت جو ہے نا اپنے شوہر کو کہنے لگی ایک مسئلہ تو بتائیں چلو آپ آئی گئے ہیں انہوں نے کہا جی پوچھیں انہوں نے کہا کوئی بندہ کسی کو کوئی شاید دے امانت رکھوائے تو اگر وہ امانت واپس لیتا ہے تو اسے کوئی پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے جس نے امانت رکھی تھی امین جو تھا امین کو پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے اگر وہ امانت واپس لے رہا ہے اپنی اس نے نہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ایسی شروع میں پریشانی کیوں ہو اس نے کہا بس اللہ تبارک تعالی نے جو ہمیں بیٹا دیا تھا وہ بھی اس کی امانت تھی ہمارے پاس ہمیں رب نے خادم رکھا ہوا تھا جس کی خدمت کرو ہم کر رہے تھے اب مالک نے لے لیا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی جی ضرورت ہے بتائیں یار ان تو ان لوگوں نے پڑھا تھا नहीं। پڑھا नहीं। नहीं। नहीं। ان کا عقیدہ بھی تھا آج ہم پڑھ ضرور رہے ہیں لیکن زبانی پڑھ رہے ہیں اس کا معنی مفہوم جو ہے ہمارے ذہن تو کو چھوا تک نہیں یار آج تک اعلان کریں گے پہلے ہم نے رسک ہی نہیں کیا یہی تو وجہ کریما کل کے سیابہ فرماتے ہیں ہم کریما کلام سے دس دس آئیتے سیکھتے تھے پہلے قرآن سیکھتے تھے اس کے بعد اس پر عمل سیکھتے تھے <سلام> عمل, بھی عمل بھی سیکھتے تھے یہی مصیبت ہے ہمارے ہاں عمل نہیں سکھایا جاتا ہے عمل بھی حضور سے سیکھتے تھے کہ عمل پہ کیسے کر رہے ہیں رفت بارک وطال نے ارشا فرمایا جی دیکھیں اب ان کو انعام کیا مل رہا ہے خالق کی نات ارشا فرمایا ربہم برحما اللہ اکبر یہ صلوات جو ہے نا یہ رفت بارک وطالع نے اپنے نبیوں پر بھیجیے نبیوں پر بھیجیے سلواد کا مطلب یہ ہے سلواد کا معنی بھی رحمت ہے اور آگے رحمت کا ذکر بھی آ رہا ہے سلوات میں سلواد بھی اور رحمت, رحمت, سلوات بھی, رحمت بھی, بھی, بھی سلوات بھی رحمت ہے لیکن رحمت بھی رحمت ہے اس کا مطلب کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی جو ہے سلاد کے مقابلے میں رحمت آ رہا ہے سلاد کے آگے رحمت کا ذکر علیحدہ سے آ رہا ہے واؤ آتفا کے ساتھ مطلب کیا ہے واضح یہ کرنا چاہتا ہے ربت بارک و تعالی کہ مصیبتوں پر صبر کرنا جو ہے نا فس بر کما صبر میں کہ اس طرح صبر کریں جیسے عظیمت والے نبیوں نے صبر کیا ہے تو بتائیں بھائی یہ جو معاملات بیان ہوئے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کے اندر بندہ صبر کرے تو یہ صبر کرنا والا کام ہے رب تبارک کو تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں جیسے جس رنگ کا درود ان پر بھیجتا ہوں نا وہی رحمت میں تم پر بھیج سے معلوم ہوا سلابات کا مطلب رحمت ہے لیکن یہاں رحمت خاصہ مراد ہے آگے پھر رحمت کا ذکر آ رہا ہے وہ رحمت عامہ مراد ہے جو لوگ ان معاملات میں صبر کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعام بھی پھر ان کی شان کے مطابق تھا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر آگے پتا کیا فرمایا بولادون رب تبارک و تعالی نے یہی لوگ ان کو تکلیف آئے تو یہی کہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں رب نے فرمایا یہی حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں اللہ کا ملمود تم یہی حقیقت میں ہدایات ہی یافتہ ہیں دیکھیں جی اس آیا کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزیں تین انعام عطا فرمائے اس بندے کو جو بندہ مصیبت پر صبر کرنے والا ہے یہ دیکھیں جی الائےائے کا لم ان پر سلبات ہے راک فرمایا رحمات سلوات بھی اور رحمت بھی منمود راغ فرمائے ہدایت بھی ہدای دور ہو جاتا ہے. رب کی سے دور ہو جاتا ہے اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ تکلیف پہنچے مصیبت پہنچے تو ان لاہ و ان راج ان کو اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عقیدہ کو دل میں راست کرتے ہوئے پڑھے صرف زبانی کلامی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق تھا